اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج یہ دن دکھایا کہ اتنے عرصے سے مسلسل جو کوشش چل رہی تھی آج جامع مسجد رحمت اللہ علمین کا ابتتاح جمعۃ المبارک ربی الاول اور موقع نماز جمعہ بے شک یہ اللہ کا بڑا احسان ہے آج آغاز دین اسلام کی تعارف کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس سے واقف تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیا اور اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز ادا کریں زکات دیں رمضان کے روزے رکھے استطاعت ہو تو اللہ کا حج کریں اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ ایک ایسا شخص ہے خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر فرشتوں پر اس کی نازل کردہ کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت پر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے اس نے پھر کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت یوں کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا اسی طرح تصدیق کی اس نے پوچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہے اس نے کہا تو پھر اس کی نشانیاں بتلا دیجئے آپ نے فرمایا اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لانڈیا اپنی مالکاؤں کو جنم دیں تم ننگے پاؤں ننگے جسم اور ننگے دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے پھر اس کے بعد وہ سائل چلا گیا کچھ وقت کے بعد آپ نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے علیہ السلام اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ موجود ہے اور بھی بہت سے جو ہمارے محدثین ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اب اس میں دو تین باتیں جو ہیں ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تین جہتوں کا پتہ چلتا ہے ایک جہت یہ ہے اسلام ایک جہت ہے ایمان اور ایک جہت ہے احسان اسلام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں شہادت ہے نماز ہے زکات ہے روزے ہیں اور حج ہے اس کا راستہ کیا ہے اس کا راستہ قرآن مجید حدیث فکہ کی تحقیق فکہ میں جو بڑے نام ہمارے پاس ہیں ابو حنیفہ مالک شافی احمد بن ہمبل داؤد اوزائی اسحاق علیہم الرحما اور بھی اس طرح بہت سے لوگ موجود ہیں یہ کچھ نام ہم نے یہاں پہ ارض کیا ہے ان میں سے کسی ایک بھی فقیح کی تحقیق کو رد کرنا اس کا مذاق اڑانا سے انکار کرنا یہ اہل السنہ جماعت کا طریقہ نہیں ہے اور یہ گستاخی میں شمار ہوتا ہے دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں فرائض واجبات شامل ہو رہے ہیں ہمارے یہاں تو جو اسلام کے ارکان بتائے جاتے ہیں اس میں صرف انہیں کی بات ہوتی ہے اور ہمارے ہاں صورت حال یہ ہے کہ ابھی نئے فتنے یہ ابھی نئی کی ویسے تو بات نہیں ہے لیکن آج کل زیادہ پھیل رہے ہیں مثلا آپ کو تاریخ نماز ملے گا جو ایک نماز نہیں پڑھتا اسے سمجھایا جائے تو وہ کیا کہے گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے قرآن اٹھا کے دیکھیے پورے قرآن میں رحیم کہاں کہاں آیا ہے اس آیت سے پہلی آیت پڑھیے اس آیت کے بعد کی آیت پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ رحیم کس پر ہے آپ کہتے ہیں وہ غفار ہے آپ قرآن اٹھائیے حدیث اٹھائیے اور پھر آپ اس میں دیکھیے کہ اللہ غفار کس پر ہے اور اللہ رحیم کس پہ ہے اللہ رحمان کس پہ ہے اللہ کریم کس پہ ہے ہم نے کہیں اپنی سہولت کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرنا تو نہیں شروع کر دیا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بہت بڑے عالم دین اپنے وقت کے جو کہ کازی القضا کے عہدے پر تھے ریاست کے جو کہ ہمارے آج کل چیف جسٹس کہلاتا ہے لیکن اس زمانے میں چیف جسٹس عالم دین ہوتا تھا اور وہ عالم دین ہوتا تھا جو ریاست کے بلند ترین علماء میں جس کا شمار ہوتا ہوں آپ کہتے ہیں جو بندہ یہ کہے کہ میں فرض نہیں ادا کرتا میں واجبات پہ میری توجہ نہیں ہے کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے آپ نے بڑا واضح طور پہ لکھا یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان نے بہکایا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے ہم نے اپنی سہولت کے لیے اللہ قہار ہے اللہ جبار ہے اس کو ہم نے بھلا دیا اور ہم نے کہا اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے نہ پڑھو نماز نہ رکھو روزہ وہ معاف کر دے گا آپ کو کیسے پتا وہ معاف کر دے گا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت جہنم میں موجود کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے تو وہ جواب دے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ایسے میں جو تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا چلو جہنم میں جائیں گے ایک شفاعت کی بھی کتنی ساری احدیث مبارکہ ہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی اور ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے میرے بھائی ایک ماچس کی تیلی جلاؤ اور صرف آدھے منٹ کے لیے ہاتھ کے نیچے رکھو تپتی دوب دوب کے اندر کسی مسجد کے باہر سہن میں دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز پوری پڑ جاؤ تو مجھ سے آ کے بات کر اور آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر ہماری شفاعت ہو جائے گی بھائی میرے جہنم کی گرمی جہنم کی تپش جہنم کی عذاب کا کوئی موازنہ نہیں ہے ہم تو ماچس کی ایک تیلے کے شولے کو برداشت نہیں کر سکتے یہ کیسے برداشت کریں گے پچھلے دنوں ایک صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے ایک بہت بڑے باکسر گزرے محمد علی قلعے شاید کچھ لوگوں نے نام سنا ہو فوت ہو گئے ان کا بیان میں نے سنا کہتے ہیں کہ جب میں کوئی میری توجہ جاتی ہے اور جی چاہتا ہے کوئی غلط کام کرنے کو تو میں ایک لمحے کے لیے ماچس کی ڈبی ہمیشہ جیب میں رکھتا ہوں ایک لمحے کے لیے تیلی جڑا کے ہاتھ اوپر رکھ کے تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں تجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا تو روز قیامت وہ برداشت کیسے کرے گا یہ ایمان کی نشانی ہے یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ رحیم ہے اللہ غفور ہے نہیں پڑھتا نماز ہے کوئی بات نہیں معافی ہمارے آئمہ ویسے عرض کر دوں اس میں زیادہ سخت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے تو کئیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے ضرورت ہے تو کہو کہ وہ غلط ہے یہ ضرورت نہیں ہے لیکن کیا کہیں گے اللہ رحیم و کریم ہے بالکل ہے لیکن قرآن بتائے گا کہ کس کے لیے غفار ہے حدیث بتائے گی کہ کس کے لیے غفار ہے اپنے دل پہ ہم نے غفار کا مطلب نہیں لینا کوتا ہی ہو جائے تو بندہ کہہ سکتا کہ یا اللہ میں نے کوشش کی تھی مجھ سے کوتا ہی ہو گئی جیسا عمل ہے قبول کر لے مجھے معاف کر دے یہ ایک علیحدہ بات ہے ایمان پہ بات کیجئے ہم نے کہا اللہ پہ ایمان رسولوں پہ ایمان فرشتوں پہ ایمان ہمیں یہ نہیں پتا اللہ پہ کیا ایمان رسولوں پہ کیا ایمان فرشتوں پہ کیا ایمان اس کے لیے راستہ کیا ہے قرآن حدیث اور ہمارے آئماں جنہوں نے علم العقیدہ پہ تحقیق کی اس تحقیق کے مطابق ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں بھی بڑے بڑے نام موجود ہے امام کہاوی رحمت اللہ علیہ امام الاشعری رحمت اللہ علیہ امام الماتریدی رحمت اللہ علیہ امام النصفی رحمت اللہ علیہ بے تحاشا ایسے آئمہ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اہل السنہ والجماعت کے عقیدے ہیں ان کو کلم کیا ان کو ترتیب دیا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے درجہ احسان پہ آ جائے اصل جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ توجہ اور اخلاص یہ دو چیزیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے توجہ اور اخلاص کیسے آئے گا پھر وہی بات قرآن حدیث اور بزرگان دین کی تحریریں ہمارے سامنے موجود ہے راستہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے بزرگان دین نے ہمیں تجویز کیا وہ کیا ہے تدبر کے ساتھ قرآن کی کرت کرنا تدبر کے ساتھ یہ جو ہم ہمارے یہاں رائٹ ہے اس سے ثواب تو ملتا ہے لیکن اس سے درجۂ احسان نہیں ملتا کم کھانا کم سونا خاموشی یا کم از کم کم بولنا مراقبہ مراقبے سے مراد ہماری کیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ خیال رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ قیام اللیل مناجات پرہیزگار صاحب علم کی صحبت خالی نیک پرہیزگار نہیں بزرگوں نے کہا نیک پرہیزگار صاحب علم کی صحبت کہا ہے ہمارے آئما نے یہاں تک کہا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن بہت نیک پرہیزگار ہے اس کے شاگردوں میں گمراہی پھیلنے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اس کے علاوہ فرائض واجبات ذکر جس میں مصنون ذکر اور درود شریف شامل ہے تزکیا سچائی کنات محبت خلوص اخلاق رحم دلی پردا پوشی مباحات کو ترک کرنا یہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے مباہات کو ترک کرنا اور مستحبات اگر وہ مصنون ہے تو ٹھیک ہے غیر مصنون ہے اگر ترک کر دو تو بہتر ہے ترک نہیں کر سکتے تو کم ضرور کر دو تو پھر کرو کیا خدمت خلق انفرادی عبادت میں ثواب ہے ایسی عبادت ایسا عمل جس سے معاشرے کو کچھ حاصل ہو جس کو ہم خدمت خلق کہہ رہے ہیں احسان اس سے حاصل ہوتا ہے اور ان سارے چیزوں میں راستے کے چور کیا ہیں راستے کے چور ہیں جناب جو ان سب چیزوں کا الٹ حرس، ہر لالچ غصہ مادہ پرستی انا نفرت ریا دھوکہ ظلم تکبر غرور جھوٹ حسد وغیرہ وغیرہ اس پہ حدیث مبارکہ ان میں سے تقریباً ہر چیز پہ مستند معتبر احادیث مبارکہ ہمیں مل جاتی ہے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مکمل طور پہ جہنم کے گڑے تک پہنچا دیتی ہے ہمارے ہر چیز آج اُلٹ ہو گئی ہے میں تو جی منہ پہ بات کر دیتا ہوں سچا ہوں میں اللہ کا رسول پردہ پوشی کرتا ہے اس کے اصحاب پردہ پوشی کرتے ہو اور تم منہ پہ بات کر کے اگلے کو ذریع کرتے ہو سچ کہتا ہوں وہ سچ جس کی اس وقت ضرورت نہ ہو فتنہ وہ سچ جو پورا نہ ہو آدھا ہو فتنہ آج ہم پردہ پوشی کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہماری پردہ پوشی کرے گا اگر اپنی پردہ پوشی کی خواہش نہیں ہے تو کھل کر جاری رکھو جو جاری رکھا ہوا ہے دو چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے ایک ہے اخلاق اب یہ ساری چیزیں اخلاق میں آ جائے گی خاموشی بھی اخلاق میں آ جائے گی پردہ پوشی بھی اخلاق میں آ جائے گی اور دوسری خدمت خلق فرائض واجبات کے بعد اور ایمان کے درجے کے بعد یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو رب سے ملا دیتی ہے اس زندگی میں ملا دیتی ہے اور پھر وہ بات ہو جاتی ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ مرغوب چیز مجھے فرائض واجبات ہیں اس کے بعد میرا بندہ جب کثرت نوافل کی وجہ سے میرا قرب اختیار کرتا ہے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کا پیر بن جاتا ہوں وہ مجھ سے دیکھتا ہے وہ مجھ سے سنتا ہے وہ مجھ سے چلتا ہے اب یہ نوافل کا ہم نے مطلب کیا لیا ہم نے نوافل کا مطلب لیا آج میں سو نفل پڑھوں گا کوئی حرج نہیں لیکن یہ نہ بھولیں کہ ایک اور حدیث موجود ہے حدیث پہ کچھ لوگوں نے زوف کا الزام لگایا لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے اے ابو ذر اگر تو صبح اٹھ کر ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھ لے سو نفلوں سے بہتر ہے ضرور پڑی نفلیں لیکن سب سے اہم جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں فرائض و باجباز اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں آپ کے جو اسوا ہے آپ کے جو اخلاق ہیں آپ کی جو خصوصیات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنا بھول چک پہ اللہ غفور و رحیم ہے بالکل سچ بات لیکن جانتے بوجھتے کوتاحی کرنا پھر اس کو حجت بنانا اس پہ دلیل دینا اس کو جسٹیفائی کرنا یہ سوائے جہنم کے راستے کے اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ہمت دے وہ قوت دے کہ ہم درجۂ اسلام پھر درجۂ ایمان اور درجۂ احسان تک پہنچنے والے بن سکیں اور اس دھوکے میں نہ آئیں کہ جی وہ تو بڑے لوگ تھے وہ کر سکتے ہیں ہم کہاں کر سکتے ہیں ان بڑے لوگوں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کو راستہ دکھایا جائے مجھے راستہ دکھایا جائے تاکہ میں ان بڑے لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کر سکوں تاکہ آپ ان بڑے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر سکیں اگر قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجیے تو بڑا واضح آپ کو ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا یہ تباہ کرو کوتا ہی ہو گئی اللہ غفوری کوئی بات نہیں لیکن بات کوتاحی کی نہ ہو بات جانتے پوچھتے کی ہو تو پھر اللہ غفور و رحیم ہے یا نہیں ہے یہ پھر آپ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے اور آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے میں یقین سے کہتا ہوں رات کی نیند اڑ جائے گی اب اگر کوتاہیاں ہو گئیں کوئی بات نہیں آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالی نے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے توبہ کریں اگر ممکن ہو غسل فرمائیں، وزو تازہ کریں دو کا سلاد الطبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ سے عید کریں گے یا اللہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا حت تل امکان کہیں کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں لیکن میں نیت کرتا ہوں میں ارادہ کرتا ہوں دس قسم کے زندگی میں ہم ارادے کرتے ہیں. نماز کا ارادہ کیوں نہیں کر سکتے رمضان کا ارادہ کیوں نہیں کر سکتے زکات کا ارادہ کیوں نہیں کر سکتے اور پھر اللہ ہی سے توفیق مانگے اللہ ہی سے ازن مانگے اللہ ہی سے قوت مانگے اللہ آپ کو قوت دے گا اور صاحبِ علم نیک پریزگار لوگوں کی زخمت اختیار کر اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے ازن اطاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی ہمت عطا کروائیں وہ صلی اللہ علیہ خیر خلطی سید نولانا محمد ولا علیہ و اصحب اجمعین برحمت